یا یہ حنگ نبی, نبی دیجیے اپنی بیویوں سے ان کن دنیا وسی نہ کہا فتح علیہ جمیلا یہ واقعہ لیلا ہے اب آپ کو معلوم ہے کہ جب مسلمانوں کے ہاں خوشحالی آ گئی اب فتح کا دور شروع ہو گیا نالے غنیمت بھی آیا ہے تو عام مسلمانوں کے گھر میں خوشحالی ہو گئی تو ازواج ہے متحرات بربنائے طبی بشری ان کی طرف سے بھی ایک آیا جب ہمارا بھی نقطہ ہمارا خرچہ کچھ بڑھایا جائے اس مطالبے کو حضور نے اتنا ناپسند کیا کہ قسم خالی کے ایک مہینے تک میں گھر میں کسی کے گھر میں نہیں جاؤں گا کسی اپنی اہلیہ مسلمہ سے ملاقات نہیں کروں گا اور مسجد کے ساتھ یہ بالا خانہ سا تھا اس میں آپ نے اپنا جو ہے وہ قیام کر لیا تو ایک طوفان بچ گیا مدینے میں اب حضرت ابوبکر کی بیٹی حضرت عائشہ حضور کے گھر میں ہے حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفصہ حضور کے گھر میں ہے ابھی کیا ہو رہا ہے کیا ان کو طلاق ہو جائے گی کیا ہوگا حضور نے کیا فیصلہ کر لیا ہے اس کو علا کہتے ہیں کچھ عرصے کے لیے بیویوں سے قطع تعلق کر لینا اور یہ سورت اللہ یون اب انسائے ہوں اس کا حکم دیا وہ آ چکا چار مہینے سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے لیکن یہ کہ یہ جب حضور نے کیا تو اس کے بعد پھر یہ آیات نازل ہوئی نبی اب آپ صاف دو آپشن رکھ دیجئے اپنی ازواج کے سامنے اگر تو انہیں دنیا چاہیے وہ خود آیا میں دیکھ لیجیے ان کنتنت اور الحیات دنیا کہ اگر کہ تم چاہتے ہو دنیا کی زندگی اس کی زیبائش اور آرائش وسیع نہ کہا بتا لیں آؤ امت کرنہ میں تمہیں مالو متا دے دوں گا وہ اکثر نے کننا سراہ جمیدہ پھر مجھے اب میں اپنے گھر سے تمہیں رخت کر دوں گا خوبصورتی کے ساتھ کوئی دنگا نہیں کوئی فساد نہیں کوئی لڑائی نہیں لیکن یہ کہ پھر تم میرے گھر میں نہیں رہ سکتے پھر میں اپنے ہاتھ سے تمہیں رخت کر دوں گا وہی کل پن رجم اللہ اور اگر تم طالب ہو اللہ کی اور رسول کی ان کی رضا چاہتی ہو وہ دارل اور بجائے دنیا کے تم آخرت کا گھر جو ہے اس کی طالب بن جاؤ فَإن اللہ تم کو مجموعی تو اللہ تعالیٰ نے تم جیسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا جو ہے وہ فراہم کیا ہے تیار کیا ہے یعنی آپشن تمہارا ہے اگر دنیا کی آسائز چاہیے تو آؤ فیصلہ کر لو چوز کر لو چوائس از میں تمہیں معلومات دے کر اپنے گھر سے نخصت کر دوں گا خوبصورتی کے ساتھ اور اگر میرے یہاں رہنا ہے تو پھر تو یہی ہے فقر ہے فاقہ ہے یہ اختیاری فخر تھا آپ کا اس میں ظاہر بات واقعہ یہی ہے کہ جب یہ بات رکھی گئی سب سے پہلے حضرت عائشہ نے کہا میں تو اللہ اس کے رسول کو منتخب کرتی ہوں اور ایک اس کے تمام ادوار نے کہا اپنے تمام مطالبات سے وہ دستبردار ہو گئی اور پوری زندگی اس طرح گزری ہے کہ کبھی دو وقت جو ہے چولہا گرم نہیں ہوا ہے محمد کے بھئی میں صلی اللہ علیہ کسی بھی گھر میں کسی بھی زوجہ غذا مطلب جانسان نبی تم انکل نہ بفاحش اے نبی کی بیوی اگر خدا نہ نخواستہ خدا نہ بال بالفرض تم میں سے کسی کی طرف سے کسی کھلی بے حی کا ارتقاب ہوا یو ضاف لہل اذاب و زی اسے عذاب دیا جائے گا دگنا وکان ذال کا سیرہ اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے یہ نہ سمجھنا نبی کی بیوی ہے تو نبی ہمیں بچا لے گا اسی لیے پرانے مجید میں بار بار آتا ہے حضرت نور کی بیوی حضرت لوت کی بیوی حضرت کی بیوی کا ذکر بہت زیادہ ہے نبی بھی اپنی بیوی کو نہیں بچا سکتا اگر اس کا اپنا کردار غلط ہے اس کی اپنا جو رویہ ہے صحیح نہیں ہے اگر اس ایمان اور عمل سالے سے محدود ہے تو کیوں نہیں لا کے حضور نے ایک مرتبہ اپنے قریبی گھرانے کی جو خواتین تھیں ان کو بٹھایا اور ایک ایک کا نام لے لے کر کہا یا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم القزین افس من النار فن لا عمل کو من اللہ عشایہ اے فاطمہ محمد کی بیٹی خود اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ نکالو اپنے آپ کو آگ سے اپنے عمل سے اس لیے کہ مجھے اللہ کے ہاں کوئی اختیار تمہارے بارے میں حاصل نہیں ہوگا اگر فاطمہ کے بارے میں نہیں تو میں کس کے بارے میں یا سفید محمد رسول اللہ ایسا یا اللہ کے رسول کی پھوپھی القزین افس کے مینندار فعنیلا عملے کو لکمن اللہ عشا اپنے آپ کو جہنم کی آپ سے بچانے کی کوشش کرو اسے نکالو اپنے آپ کو اور میں قیامت کے دن میں اللہ کے محاسبے کے وقت میں تمہارے کام کے آ ہوں گا وہ یک من کن راہ ہے وہ رسول تو اب جو کوئی بھی تم میں سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند ہو جائے فرما برداری اختیار کرے وہ تامل سالح نیک عمل کرے نوتحا اجرہا مرا تعین تو اسے ہم اس کا اجر بھی دیں گے دوہرا غلطی کرو گی تو زدات دونی اور صحیح طرز عمل ہوگا ایمان و رب نصالے والا تو اجر بھی تمہارا دگنا ہوگا آتر اللہ رستن کریم اور اس کے لیے اللہ تعالی نے ہم نے بہت ہی رشتے کریم باعزت روزی کا اہتمام جنات کے اندر کیا ہوا ہے یا نسان نبی السوللہ کہا بھی میں نے ہے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کے مانند نہیں ہو تم نبی کی بیویاں ہو یہاں اس کو سمجھ لیجیے مراد کیا ہے کہ تمہیں اسوا بننا ہے امت کی تمام خواتین کے لیے تاکیا میں قیامت لسنہ کہا دے گا نم اب پہلی ہدایت یہ دی گئی انہیں تقتر فلاں افزا بالکول ظاہر باتیں پہلی یوں سمجھیے کہ جو معاشرے کا نقشہ میں کھینچ چکا ہوں تو لوگ آتے تھے گفتگو کرتے تھے بے جڑت پہلی بات تو یہ آپ نے فرمائی کہ اگر تم تقوی دل میں رکھو اور لوگوں سے بات کرتے ہوئے اپنی آواز میں لوچ پیدا نہ کرو نرمی پیدا نہ کرو ظاہر باتیں عورت کی آواز اس کے اندر مرد کے لیے کشش ہے اور اگر کہیں طرح اس میں لوچ تو اگر کسی کے دل میں کوئی خباست ہے کوئی گندگی ہے منافق بھی تو اسی مارکے میں تھے نا اور وہ تو کوئی موقع نہیں جانے دینا چاہتے تھے کوئی سکینڈلز اٹھانے کا حضور کے خلاف اگر ہو جائے سورہ نور میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ حضرت عائشہ تک پٹوبت کر گئی یہ کہ اگر فیتمان لذیذ پھر فی میں ہی مرد ہو گئی کہ کہیں تم تو اپنی شرافت اور مروت کی وجہ سے نرم انداز میں بات کرو اور جس کے دل میں کوئی روگ ہے منافقت کا روگ ہے بیماری ہے انہیں کوئی اور امید لگا لے کہ شاید ان کی کوئی چمتمکو جھگے یعنی یہاں پہ اگر کوئی محنت کروں کوشش کروں تو شاید میری دال دل جائے کسی بری نیت اور ارادے کو دل میں پال لے وقل نہ قول بات کرو بڑی معروف انداز میں لیکن انداز جو ہے اس میں وہ سختی کا ہونا چاہیے بجائے کہتے اس کے اندر وہ نرمی ہو شیرینی ہو وکر نہ دوسری ہدایت اپنے گھروں کے اندر قرار پکڑو تمہارا اصل مکان جو ہے وہ گھر ہے اب یہ اصول دیے جا رہے ہیں سمجھ لیے کہ یہ اصلاحات جو ہو رہی ہیں مخلوط معاشرہ نہیں ہے اسلامی معاشرہ عورت کا اصل مقام اس کا گھر ہے ماں کی حیثیت سے بہن کی حیثیت سے بیٹی کی حیثیت سے بیوی کی حیثیت ابھی بہیوں تننے والا تبر رن تبر جاہلیت اولا اور مت نکلو باہر بن سور کر جیسے کہ جاہلیت اولا میں رواج تھا جاہلیت پچھلی جاہلیت جو تھی اسلام کے آنے سے پہلے جو تہذیب جو کلچر وہاں تھا وہ طریقہ قبل مسلا وہ بھی کہتے ہوں گے کہ ہمارا بڑا مثالی کلچر ہے یہ اس کلچر کو چھوڑو اور یہ جو بند سے کر باہر نکلنے والی بات ہے کہ تمجوع کہتے ہیں کہ بیمایاں ہونا یعنی عورت اگر بناو شگار کر کے نکلتی ہے مردوں میں تو کیا چاہتی ہے وہی چاہتی ہے کہ لوگوں کی نگاہیں اٹلک اٹھے میں توجہات کا مرکز بن جاؤں یہ کام اب چھوڑ دو بالکل اگر خدا نے فاصلہ کہیں ہے بھی کسی کا کوئی پس منظر میں تو اس کی دوسری ہدایت یہ آئی گھروں میں طرح پکڑو گھروں میں رہو گھروں میں بیٹھو وکمبی بو یو تن بنا تمر تمر و جل جاہر تع اولا واطم نہ صلاحت واطین زکات اور نباس قائم کرو اور ادا کرو اور اللہ کی اور اس کے رسول کی تا پر کار بن انما اندما اللہ جلب عمری بیت تیرا کن تک ہیرا اے نبی کے گھر والوں یا اہل البید آ یہاں پہ نبی کے گھر والوں اس سے پہلے ہم پڑھ چکے آل بیت حضرت سارا کو خطاب کیا تھا فرشتوں نے یہ سلام ہو آپ کو اے نبی کے گھر والو اہل اور یہاں ساری گفتگو جو ہو رہی ہے وہ حضور کی ازواج سے ہو رہی ہے تو اہل بیت اصل ہے حضور کی ازواج مطحرات البتہ یہ ہم مانتے ہیں کہ حدیث ہے حضور نے یہ چاہا ہے جو آپ کو محبت تھی حضرت فاطمہ سے حضرت علی سے اور حضرت حسنین سے رضی اللہ تعالی عنہم آپ نے فرمایا اللہ محا اللہ بیتی اہ اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں بس یہاں پر بھی کا اضافہ کر لیجیے کوئی حد اصل اہل بیت الواج متحرات ہیں لیکن اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہے تو فرمایا اے نبی کے گھر والوں یعنی اے نبی کی بیوی اللہ تعالی یہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر نو کی برائی کو گندگی کو بالکل دور کر کے تمہیں پاک اور صاف کر دے لو تطہیرہ پوری طرح پاک صاف کر دے کیوں تمہیں اسوا بننا ہے تمہیں نمونہ بننا ہے نمونہ تو بیداغ ہونا چاہیے جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے آئیڈیل پرسنالٹی آئیڈیل تو آئیڈیل تو بےداغ ہونا چاہیے اسی طریقے سے تمہیں تم جس مقام پر ہو کہ اب خواتین امت کے لیے پوری امت مسلمہ کی عورتوں کے لیے تمہیں اس وا ہے بس پورنہ باج اتنا بھی بیوتے اور ذرا یاد کیا کرو جو کچھ کے تلاوت کی جاتی ہے تمہارے گھروں میں من آیات اللہ اللہ کے آیات میں سے تمہارے گھروں میں وہی اترتی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ ایک خاص جو مقام ہے حضرت عائشہ کا وہ تو حدور نے فرمایا ہے کہ کسی اور میری بیوی کے لحاف میں جب کہ ایک ہی ای لحاظ میں حضور بھی تھے اور حضرت عائشہ بھی تھی تو مجھ پر وہی ناول نہیں ہوئی سوائے عائشہ کے لحاف کے لحاظ کے اندر بھی وہی ناول ہو رہی ہے وہ تو دل پہ ناول ہوتی تھی اس کے اندر تو کوئی دروازے کونے پڑتے تھے کہ حضرت جبریل آئے دروازہ کھولو پھر وہی لے کر آئے ہیں وہ تو یہ کہ فرشتہ ہے اور دل پر داغی کر رہا ہے تو فرمایا کہ تمہارے گھروں میں اللہ کے آیات کی تلاوت کی جا رہی ہے اور اور نبی کے زبان مبارک سے جو عادی سے جو آپ بیان کر رہے سب سے بڑھ کر تو تمہارے سامنے آ رہی ہے حکمت. حکمت نبوی یعنی وہ جو بھی وہی خفی ہے اس کا بھی سب سے بڑھ کر تمہارے سامنے جو ہے چرچا ہو رہا ہے ان اللہ تعالیٰ لطیف الخبیرہ یقین اللہ تعالیٰ بہت باریک بین ہے باخبر ہے اب وہ آیت آ ہے آیت نمبر پینتیس جس کا میں نے تذکرہ کیا تھا سورہ نور کی آیت نمبر پینتیس وہ ہے حقیقت ایمان پر اللہ نور ولو لم نورون الا نور یا نور ہی منگشاہ کلیناری یہ ایک آیت ہے بڑی آیت ہے ایمان کی ماہیت ایمان کی حقیقت ایمان کے اجزائے ترکیبی اب اس ایمان کا ظہور جو انسانی شخصیت میں ہوتا ہے اور اس کو اب یہاں پہ دس صفات جو ہے گنوائی گئی ہے لیکن چونکہ یہاں پہ سورہ مبارکہ کا بھی اور سورہ نور کا بھی جیسا کہ ان دونوں کا مضمون یہ ہے کہ وہ جو معاشرتی اصلاح اور ان خواتین جو ہیں ان کے مسائل کو خاص طور پہ لایا جا رہا ہے تو عام طور پر تو قرآن میں یہ ہے کہ جو حکم بھی ہے وہ مذکر کے سیزن میں آ جاتا ہے مردوں سے خطاب کر کے لیکن عورتیں بھی اس کے مخاطب ہیں جسے برسری تغلیب کہتے ہیں قاعدہ ہے کہ بظاہر خطاب ہے اقیم عقیم مذکر کا سیدھا ہے لیکن یہ کتاب جو ہے یہ عورتوں سے بھی ہے الا یہ کہ ابھی ہم نے پڑھا عقیم نسل کا یہ یہاں کے اس منتخب آ گیا لیکن عام طور پر قرآن میں جو آیا ہے وہ تو مذکر کا سیدھا ہے لیکن یہاں آپ دیکھیں گے کہ ان کیفیات کو اور خصوصیات کو جو ایمان کے سمرات اور نتائج ہیں ان کو دوہرا دہرا دو کر مردوں اور عورتوں کے لیے علیحدہ علیحدہ بالکل پوری سراہد کے ساتھ ان المسلمین اول مسلمات یقیناً مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں یعنی اطاط پر لینے والی سر تسلیم کم کرنے والے مرد اور عورتیں ول مومنین اور مومن مرد اور مومن عورتیں ول کان تین اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں و سعدین قات اور راس باز مرد اور راس ماض اورتیں سد کے قول بھی صدق کے مقال اور صدق کے حمل صدق کردار ب صبرین و صادرات اور صبر کرنے والے مرد صبر کرنے والی عورتیں برخاشرین اولخاشیات اور اللہ کے سامنے جھکے رہنے والے مرد اور جھکے رہنے والی عورتیں والمتصدقین والمتصدقات اور اللہ کے لیے صدقہ دینے والے مرد اور سب دینے والی عورتیں و سائرین اور رودہ رکھنے والے مرد رودا رکھنے والی عورتیں بس ہاف دینا فروجہ ہوں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں بس ذاکرین اللہ کثیرم بس ذاکرات اور کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں آبد الحم مغفرت اجرنا اللہ تعالیٰ نے ان سب کے لیے مغفرت اور بہت باح تیار کر رکھا اللہ ربنا جعلنا بن ہوں اللہ جعلنا جالنا اب وہ مسئلہ آ رہا ہے کہ جس کی تمہید ہوئی تھی پہلے حکوم میں حضرت زینب رضی اللہ تعالانہ سے حضور کی شادی کا معاملہ اور اس سے پہلے حضور کے کہنے کی وجہ سے حضرت زینب کا نکاح جو حضرت بن ہارسہ سے ہوا پھر بن ہارثہ رضی اللہ عنہ نے جو ان کو طلاق دینی چاہیے تو حضور کے دل میں جو یہ خیال ہوا کہ میں نے پہلے تو حکم دے کر نکاح پر مجبور کیا اب اگر یہ داغ لگ جاتا ہے زینب کو تو گویا کہ پھر تو ایک ہی شکل رہ جائے گی اس کی دل جوئی کی تلافی کی کہ میں خود نکاح کروں اب میں خود نکاح کروں گا تو چونکہ زید میرا منہ بولا بیٹا رہا ہے پہلے ایک طوفان کھڑا ہوگا حالانکہ اس میں بات کوئی نہیں تھی لیکن یہ کہ حضور نے اس کی وجہ سے یہ سمجھا کہ یہ مسلحت کے خلاف ہوگا تو اسی گویا کہ آپ کسی ششوپنج میں تھے کہ آیات ناز ہوگئے پہلی آئے تو تسکرہ ہے اس کا کہ جو حضور کے کہنے کی بنا پر حضرت زینب اور ان کے بھائی آبادہ ہوئے نکاح پر ورنہ وہ آبادہ نہیں چلے اجبا سے نکاح پر وہ ماں کامل مومن ولا مومنطن و رسول امرحیم یہ کسی بھی مومن مرد اور کسی بھی مومن عورت کے لیے یہ روات نہیں ہے کہ جب اللہ اور رسول کسی شے کا فیصلہ کر دے تو پھر بھی انہیں یہ خیال ہو کہ ہمارے پاس آپشن باقی ہے ہمیں اختیار حاصل ہے وبر یاس اللّہ علیہ رسول فقت و اللہ عالم اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کریں گے انہوں نے تو گویا کہ بہت بڑی گمراہی جو ہے وہ حاصل کر لی یہ گویا کہ ایک طریقے اس کو عام حملے میں پھر ہر معاملے کے اوپر ہے کہ اللہ اس کے رسول کے فیصلے کے بعد پھر میں یہ سمجھوں کہ میرے پاس کوئی آپشن ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں اللہ کا انکار کر رہا ہوں رسول کا انکار کر رہا ہوں پچمندن میں وہی ہے کہ حضور کی فرمائش جو تھی ابتدا تو چونکہ او میما ابن عبد المطلیب حضور کی پھپی تھیں جن کی بیٹی ہیں حضرت زیرب اب یوں سمجھیے کہ غریب کا ہوں کیا خاندان ہے اور ادھر یہ ہے کہ حضرت زید امہار کا غلام رہے ہیں اگرچہ تھے شریف خاندانوں میں سے عرب کے لیکن کبھی انہیں کہیں پکڑ کر کہیں کسی نے کر غلام بنا کر بیچ لیا سب داغ تو لگ گیا ہے غلامی کا اور اس معاشرے میں وہ داغ تو دھلتا نہیں تھا ایک دفعہ ایک دفعہ لگ جانے کے بعد تو اس وجہ سے اب انہوں نے حضور کے لیے حضور کے فرمانے کی وجہ سے نکاح کیا اس کے بعد نہیں ان کے نیبھی آپس میں اس میں گما نکالی گئی ہے حضرت زینب انہیں وہ نہیں دے سکیں احترام اور ادب اور ان کی مرضی پر چلنے کا معاملہ جیسا کہ ایک عورت کو فصالحات و قانطات قانقات حافظات الید جو رویہ ہونا چاہیے اب وہ اپنے جذبات احساسات کے اوپر اس درجے جو ہے وہ کنٹرول نہ کر سکے لہذا ان کے ماں جو ہے وہ موافقت نہیں ہوئی تو حضرت ضید نے کئی دفعہ کہا کہ موجود میں پھر ان کو فارغ کر دینا چاہتا ہوں تلاب دینا چاہتا ہوں اس تقور النظی الحمٰ علیہ اب سکھا جائے گا موجودہ اے بھی جب آپ کہتے تھے اب اس شخص سے کہ جس پر اللہ نے بھی انعام فرمایا اور آپ نے بھی انعام فرمایا آپ نے اسے آداد کر دیا آپ نے بولا بیٹا بنایا تھا یہ دوسری بات ہے کہ اللہ نے وہ بات ختم کر دی یہ تو زید بن محمد کا ادادہ تھا اب یہ زید نے ہاتھ پہ لگیا دوبارہ آپ اسے کہتے ہیں ہم سے کا لے نہیں اپنی بیوی کو روکے رکھو گھر میں آباد رکھو ذرا اور کوشش کرو ذرا اور کہ آپ نے کی محبت ہو جائے وہ تقریلات اللہ سے ڈرو اللہ کا تقواہ اختیار کرو وہ تخلی نقصے کا بلّاہی ہو اور آپ اپنے دل میں چھپائے ہوئے تھے وہ بات جس کو کہ اللہ تعالیٰ ملوہ مبنی جی سے اللّہ تعالیٰ کھولنا چاہتا ہے میں اکشناس آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے وہ اللہ حق کو انتقشا ہو جبکہ اللہ تعالیٰ دا ہم جا رہے اس کا کہ آپ اسے اس ڈرے پل پزا گید بدمن ہا تو جب زید نے اس سے آخری قطع تعلق کر لیا یعنی طلاق بھی دے دی, دی اور پھر عزت بھی پوری ہو گئی رب کہا اے نبی ہم نے تزویج کر دی ہے اس کی تمہارے ساتھ روجا بنا دیا ہے ہم نے نکاح کر دیا ہے حضرت زینب پھر یہ کہا کرتی تھی دوسری ازواج متحرات سے فخر کرتی تھی کہ تمہارے نکاح سب کے جو ہے زمین پر ہوئے میرا نکاح آسمان پر ہوا ہے جب حضور نے شادی کی ان سے پھر اللہ نے نکاح کیا اللہ نے نکاح پڑھایا تھا ربج نہ کہا ہم نے اسے آپ کی زوجیت میں دے دیا لا یقون عالل مومن حرج فی ازواج ابھی آئی تاکہ یہ آئندہ کے لیے یہ جاہلی رسم کا خاتمہ ہو جائے اور مو بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں اہل ایمان پر کوئی تنگی نہ رہے مو بولا بیٹا تھا اس کی بیوی تھی بیٹا پھڑتی ہے فوت ہو گیا وہ تو اس کی بیوی سے وہ بیوہ ہو گئی ہے آپ شادی کر سکتے ہیں اسی طریقے سے اگر وہ اس کو تلاب دے دیے شادی کر سکتا یہ وہ حرمات میں سے نہیں ہے وہ حرمات ابدیا کی فی الضور نثال کے اندر آ چکی ہے وکان امر اللہ بکولہ ہو وہ فیصلہ تھا کہ جو بہرحال پورا ہو کر رہنا تھا ارے yani یہ سب کچھ جو ہوا ہے نبی اس میں بھی ہماری حکمت تھی مسلح تھی کسی اور کے ذریعے سے یہ بات ہوتا تو یہ رسم ٹوٹتی نا بات چیزیں رسمیں ایسی ہوتی ہیں کہ اتنی گہری ہوتی ہیں ان کے اوپر لوگوں کا اتنا جو وسوق ہوتا ہے یہ تو جب تک آپ کے ذریعے سے یہ رسم جو ہے غلط نہ ٹوٹتی تو اس کے ٹوٹنے کا امکان نہیں تھا ہم نے اس کے لیے یہ سارا معاملہ کیا ہے ماں کال عالم نبی خرج انفی ماں فرا ماہ نبی پر کوئی حلج نہیں ہے کوئی مذائقہ نہیں ہے اس چیز میں جو اللہ نے اس کے اوپر عائد کر دی ہے فرض کر دی ہے سنت اللہ فن لذی نے خلاء قبل اور یہ اللہ کا وہ طریقہ ہے جو ان لوگوں کے بارے میں رہا ہے جو پہلے گزر چکے اللہ کے نبیوں کے ساتھ رسولوں کے ساتھ اللہ کا یہ معاملہ رہا ہے وہ کان امر اللہ قدرم مقدورہ اور یہ تو اللہ کا وہ معاملہ تھا کہ جو ویات طے تھا مقرر ہو چکا تھا ہماری مشیت میں یہ پہلے سے طے